الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرورنا في سنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له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 ربی شراہلی یا رب آپ خالی جگہ رکھتے ہیں پھر بعد والے پیچھے والے جو ہے وہ آگے آتے ہیں تو آپ جگہ جو ہے وہ کور کر کے رکھا کریں تاکہ اس میں پھر دونوں کا قصور ہو جاتا جگہ چھوڑنے والے کا بھی اور پیچھے سے آنے والے کا مل کے بیٹینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ وال ہمارے زیر مطالعہ ہے پہلے گفتگو ہو چکی وقت کی تیزی پر کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہر لمحہ جو ہے وہ پگھل رہا ہے ہر سیکنڈ جو ہے وہ پگھل رہا ہے اور یہی آپ کا اصل سرمایا ہے پھر پچھلی امتیں پچھلی قومیں جو یہ وقت گزار چکی ہیں جن پہ یہ گزر آیا ہے جنہیں اس نے نسیم منسی بنا دیا ہے جن کی آج کوئی سرگوشی ہمیں سنائی نہیں دیتی جنہیں آج ہم محسوس نہیں کر سکتے اس میں بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں بڑی بڑی عظیم قومیں گزری ہیں بڑے بڑے شدیدرین جو ہے وہ لوگ اشد و من کن قوت قوت میں بھی تم سے زیادہ سخت اولاد اور مال میں بھی تم سے زیادہ تھے وہ لوگ گزر گئے لیکن آج وہ کہاں ہیں اس تیزی کے بعد بات شروع ہوئی کہ اللہ نے بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہر انسان خسارے سے دوچار ہے اور اس کا گواہ وقت ہے یہ تیزی سے گزرنے والا وقت اس چیز کی گواہی دیتا ہے یہ گواہ ہے کہ بے شک انسان چاہے وہ بادشاہ ہے کسی ملک کا چاہے وہ اربوں کی جائیداد کا مالک ہے اس کے پاس بلین اینڈ ٹریلین جو ہے وہ ڈالرز ہیں پاؤنڈز ہیں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہے چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی جائے دار ہے اللہ کہتا ہے وہ خسارے سے دو چار ہے گویا کسی علاقے کا بادشاہ ہونا کسی بہت بڑے ملک کا صدر ہونا کسی ملک کا وزیر اعظم ہونا کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں نہ زیادہ مال و دولت ہونا کامیابی کی نشانی ہے چاہے اس آدمی کی چھت سونے کی ہو سیڑھیاں سونے کی ہوں اس کے گھر کے دروازے سونے کے بنے ہوئے امکلزال کلامہ متا حیات دنیا یہ سارے ہی دنیا کے خرچے کی چیز ہے دنیا کے خرچنے کی چیز ہے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے بات یہ ہے دنیا میں چاہے اس کی بہت بڑی حویلی ہے بہت بڑا محل ہے سیاسی کنال پر بنا ہوا محل ہے اس لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی قبر کھل جائے تو وہ خسارے میں اس لیے کہ دنیا میں وہ ساٹھ سال رہا ہے اور قبر میں پتہ نہیں اس نے کتنے لاکھوں سال گزارے اگر ان ساٹھ سالوں میں اپنی قبر کلی کرنے کا اور چاہے اس کے یہاں دنیا میں سینٹرل اے سی لگے ہوئے ہیں اگر قبر ٹھنڈی کرنے کا بندوبست کر کے نہیں لے گیا تو خسارے سے گزر اس لیے کہ وہاں جو کچھ بننا ہے وہ یہاں سے بن کر جانا ہے ہمیں. وہاں کچھ نہیں بننا آپ دیکھیں رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کے پاؤں بنائے حالانکہ وہاں وہ چلتا نہیں اس کے پھیپڑے بنا دیے وہ سانس نہیں لیتا ہے اس کا منہ بنا دیا وہ چباتا نہیں ہے اس کے ہاتھ بنا دیے وہ پکڑتا نہیں وہاں ان آزاد کا کوئی کام نہیں ہے لیکن دنیا میں اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بند ہے یہ ہاتھ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں باہر نہیں بنتے یہ پاؤں وہاں سے بن کے آتے ہیں باہر نہیں بنتے وہاں وہ دیکھتا نہیں ہے لیکن یہ آنکھیں وہاں سے بن کے آئیں کہ دنیا میں جا کے دیکھے گا وہاں سے بن کے نہیں آئیں تو کوئی مائیکا لال دنیا میں نہیں بنا یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے در آیا ہے اور اند آیا ہے دنیا والے اس کی آنکھ نہیں لگا سکے لگی خراب ہو گئی ہے تو ریپلیس ہو گئی ہے تو جو کچھ انسان نے دنیا میں کرنا ہے اس کے اسباب ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں اور جو کچھ اس نے آخرت میں کرنا ہے اس کے اسباب دنیا میں بنتے ہیں یہاں سے ہاتھ پاؤں لے کے جائے گا تو وہاں ہاتھ پاؤں گے یہاں سے آنکھیں لے کے جائے گا تو وہاں ورنہ ورنہ شروع یعمل قیامت ہم قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کریں گے کال ارب دل میں حرت نیاما وقت خن تو بسیرا وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں آنکھوں والا تھا تیری آنکھیں صرف مادہ دیکھتی تھی اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتی کالا کزال کا تک کا یا تو نافا نہ میری آتے بھولا تھا نا ہم تیری آنکھیں بھول گئے یہ آنکھیں میری آتے نہیں دیکھتی تھی میری نشانیاں نہیں دیکھتی تھی مجھ تک نہیں پہنچا سکی تمہیں لہذا اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں یہ تو اس لیے دی گئی تھی تمہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ پھلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور ان کے ذریعے رب تک پہنچ یہ رب کی نشانیاں اور ہمارے یہاں بچپن میں سنایا کرتی تھی نا کہانیاں پتہ نہیں آپ کو سناتی تھی نہیں سناتی ہیں کہ جی کوئی اغوا ہو گیا شہزادہ یا شہزادی تو وہ اس کے پاس سرسوں کے دانے تھے تو وہ جو ہے وہ سوراخ اس میں تھا جس میں ڈال کے لے کے جایا جا رہا تھا اس شہزادی کو تو اس بوری میں سے سوراخ تھا تو وہ سرسوں کے دانے جو ہے گراتی چلی گئی اور یہاں تک پھر اس کا باپ یا اس کا بھائی یا کوئی شہزادہ جو ہے وہ چیز کرتا ہوا وہ سرسوں کے دانے دیکھتا وہ وہاں پہنچ گیا جہاں شہزادی کو اغوا کر کے لے گیا تھا اللہ نے یہ نشانیاں پھیلا دی کہ ان کو چیز کرتے ہوئے مجھ تک آؤ وہ پھر لفظ تو لمو وفی انشوں سے افلا سکھ تو جب آپ کے نزدیک جب تک کامیابی کے معیار بدلی نہیں ہوں گے اعمال بدلی نہیں ہوں گے اگر آپ مال دولت سونا چاندی زمین مکانات اکٹھا کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں تو آپ کا زیادہ وقت ان میں لگے گا کوئی لاکھ آپ کو کہے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے نزدیک یہاں جس نے دولت بنا لی وہ کامیاب ہو لہذا سب سے پہلے اس تصور کو صحیح کرنا ہے کہ کامیابی کیا ہے اگر ہم ناپیں اس تصور پر سونا چاندی ہو جو ہے وہ بہت بڑا گھر ہو جس میں جو ہے وہ ڈائننگ روم بھی ہو ڈرائنگ روم بھی اور اتنے بیڈ رومس ہوں اور فلاں ہو ڈھینگ ہو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی ہو ٹی وی دیکھنے کے لیے الگ ہو ہر بچے کا الگ کمرہ ہو اگر اس کا معیار یہ ہے کہ آدمی مرے بھی تو سات پشتوں کے لیے پیسہ چھوڑ کے چلا جائے کامیابی کا یہ معیار ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر پورے نہیں اترتے آپ کی ذرہ بھی تین سا جو کے عوض کسی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور حضور کے مثال کے بعد اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو دے کر ذرہ واپس لی اور ہجرے اتنے چھوٹے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشا صدیقہ کے سوتے ہوئے نماز تہجد پڑھیں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی حضور جب سجدہ کرتے تھے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے آگے لیٹی ہوتی تھی جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھ سے ان کی ٹانگوں کو سمیٹ دیتے تھے اور سجدہ کرتے اور جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو ارت عائشہ کہتی ہے میں پھر ٹانگیں سیدھی کر دیا تھا کسی نے کہا نا کہ عورت آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا میں نبی کے سامنے لیتی ہوئی ہوتی تھی نماز پڑھتے رہتے تھے سجدہ کرتے تھے ہاتھ سے میری ٹانگیں جو ہے وہ اکٹھی کر دیتے تھے جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے میں ٹانگ، پھر ٹانگیں سیدھی ان کی تو ہو جاتی تھی پتہ نہیں تمہاری کیوں ٹوٹ جاتی ہے تو اس معیار پہ تو حضور پورے نہیں ہوتے کوئی نرم جو ہے وہ گدا نہیں ہے کوئی چار کنال کا بیڈ کوئی نہیں ہے ایک بوریا ہے ایک کمبل ہے اس پہ سوتے ہیں اس چٹائی کے نشان بدن پر لگ جاتے ہیں ایک رات کو کمبل دورہ کر دیا صدیقہ رضی اللہ تالانہ نے دیر ہو گئی نا آپ کو ذرا محنت کرنی پڑی اٹھنے میں تو آپ نے پوچھا عائشہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے بشتر کو کیا کیا تھا نا کہا حضور میں نے کمبل دورہ کر دیا تھا کہ آپ کو نیم نہیں اسی پہ آتی آپ نے فرمایا اسی لیے مجھے آج اٹھنے میں زیادہ زور لگانا پڑا ہے نفس پر زیادہ محنت کرنی پڑی تو اس میں آرتے تو حضور پورے نہیں اتر ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں اتر جنہیں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عن قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں مجھ سے راضی ہوں. اور وہ آئیڈیل ہمیں دیے گئے ہیں آ مینو کما مناتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے پتہ چلا کہ وہ معیار نہیں معیار جب تک بدلی نہیں ہوگا تب تک امال توجہ محنت بدلی نہیں ہوگی آپ اہمیت کس کو دیتے ہیں پرائرٹی کس کو دیتے ہیں اس دن انسان کو پتا چل جائے گا بے ماں قدم قَدْ و <وَأَخَّر> اس نے کس چیز کو آگے رکھا تھا کس چیز کو مؤخر کیا تھا کس کو فرسٹ پرائرٹی پہ پر رکھا تھا کس کو اس نے سیکنڈری کلاس میں اہمیت کس کی دی تو اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کسے باشد اگر انسان ہے تو خسارہ اس کی مٹی میں گوم دیا گیا انسان ہیومن بینگ آدم کا بیٹا ہے تو خسارے سے دو چار ہے سوائے اس کے کہ چار کام کر لے یہ چار دوائیوں پر مشتمل نسخہ کھا لے تو اس خسارے سے بچا سب سے پہلی دوا ہے ایمان اور بقیہ تینوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اسی پر عمل سالے تواسب الحق توصب صبر یہ تینوں ان کا دار و مدار ایمان پر ہی ہے ایمان تنہ ہے بقیہ یہ ساری اسی کی تہنی اور اسی کو برگوبار ہے اگر بعد والوں میں کوئی کمی ہوئی تو نفی ایمان ہی کی ہوگی کہ وہ نہیں ہے تمہارے پاس یؤمن اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں نفی کس کی ہوئی ہے ستایا پڑوسی کو ہے اس نے تو نفی کس کی ہوئی ہے ایمان کی حالانکہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک ہمارے سالحانے سے لیکن نفی ایمان کی, کی ہے بیٹری خراب ہے سیل جلے ہوئے ایمان کوئی نہیں ول قرآن کے حلال اور حرام کو نہیں پہچانا تو فرمایا مانا بالکل آ نفی کس کی ہوئی قرآن پر ایمان کی نفی ہو گئی اگر اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا حرام کو حرام نہیں سمجھا لا مین وحدو کم حتہ اکو نحبا <إليه> حضور سے اپنے جان سے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور ساری دنیا سے زیادہ پیار نہیں ہے تو فرمایا لایوک مین وحادوں نفی کس کی ہوئی ہے ایمان کی ہوئی کالت لا راب وا کو نم تو مینو و اسلم بدو کیا ہم ایمان لے آئے پاؤ تم ہرگز ایمان نہیں لائے و لما یاد کھول ایمانوی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہوگا تو کیا ہوگا انلم و رسول ہی تم ملم یارتابا سبھی اللہ مسا دیکھ یہ ہیں سچے اگر کہیں ایمان لائے ان کی بات نہ کس کی ہوئی ایمان سب سے پہلے ایمان درست ہوگا تو بقیہ تین چیزیں درست ہوں خشت اول چون حد مہمان تا جی. داسوریا میرا دیوار کچ جی. اگر مستری نے پہلی اینٹ ٹیڑی رکھ دی ہے تو جتنا بلند کرتے چلے جاؤ گے اتنا وہ ٹیڑھاپن زیادہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا دا داسوریا میرا دیوار اسے اوجے سوریا تک بھی لے جاؤ تو اس کے ٹیڑھے پن کو تم درست نہیں کر سکتے جب تک کہ اس اینڈ کو درست نہ کرو سمجھ لگی آپ سب سے پہلی سب سے اہم چیز ایمان ایمان بامینی یقین اس کے آنے سے انسان کی ایکٹیویٹیز اس کے ایکشنز اس کے ری ایکشنز بدلی ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے کوئی سیاسی چیز پڑی ہوئی ہے دو آدمی ہیں ان میں سے ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سانپ ہے دوسرے کا ایمان یہ ہے کہ یہ رستی ہے ان دونوں کا عمل ایک سا ہوا جس نے اس کو سانپ سمجھا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو پکڑے گا نہیں بلکہ وہ بھاگے گا بھی اور جس نے رسی سمجھایا وہ جا کے اس کو پکڑے صرف ایمان کی وجہ سے اس کا ایمان یہ تھا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے یہ ضرر دینے والی چیز ہے نقصان پہنچانے والی چیز ہے لہذا اس نقصان سے بھاگا ہے وہ دوسرے نے اسے نقصان سمجھنے والی چیز دینے والی چیز نہیں سمجھے ایک آدمی یہ سمجھتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ سود میرے لیے خسارا ہے یہ گھاٹے کی چیز ہے دوسرا سمجھتا ہے کہ سود میرے فائدے کی چیز ہے دونوں کے عمل میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک بھاگے گا دوسرا اس کو جپی ڈالے گا ایک سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے میں میرا فائدہ ہے پسمت ہے کہ نماز پڑھنے میں کوئی نفا نقصان نہیں بس کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مسجد میں اور اللہ کو مسکا مار کے مانگتے ہیں ہمیں اللہ نے چونکہ بغیر مانگے دیا ہوا ہے لہٰذا ہم جا کے لائن میں کیوں لگے میں نے آپ کو غالب پچھلے درس میں بھی مثال دی تھی کہ جس آدمی کے پاس ریل کا ٹکٹ ہے وہ کھڑکی میں کیوں جا کے لگے گا جس آدمی کو بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے وہ کاؤنٹر میں دوبارہ جا کے کیوں لگے گا چیک ان ہونے کے لیے جس آدمی کو ڈپو سے چینی مل گئی ہے وہ گرمی میں لائن میں کیوں لگے گا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بچارے اولاد مانگنے جاتے ہیں نوکری مانگنے جاتے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہم کیوں لائن میں لگے گی ہمارے پاس نوکری بھی ہے اولاد بھی ہے مال بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز دنیا کمانے کا ذریعہ ہے ہاں کبھی جب وہ بھی مصیبت میں پھنستے ہیں وہی وہ بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں مستقبل جہاں اب چلو لائن میں لگو بھائی اب ہم بیمار ہیں اب ایمرجنسی چلو کوئی بڑا مولوی بھی ڈھونڈو نماز بھی پڑھو ساتھ دو چار طویز بھی لے آؤ تو سب سے پہلی اور اہم چیز ایمان اور ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز علم کس پریمان سب سے پہلی چیز اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہم نشانیاں ہیں ہم اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے وجود کے سب سے بڑے گواہ ہم ہیں شہادا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ساتھ اس کا فرمان ہے کہ دنیا میں میرے وجود کے سب سے بڑے گواہ تو تر تھے تمہارے ذریعے کو مجھ تک پہنچ سکتا میری عظمت کو پہچان سکتا تو کیا ہستی ہے جس نے یہ بنا دیا ہے بڑے بڑے ماسٹر کمپیوٹر بنائے انہوں نے اور انسانی دماغ کے دسویں حصے تک نہیں پہنچا جو ایک ڈھوک کسی جھوک کسی گوٹ کے اندر پیدا ہونے والے عام انسان کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے کمپیوٹر تو خاص خاص لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں نا اور رب العزت نے امیر غریب نائی موچی کوئی ملک کوئی بٹی کوئی راجا کسی کو نہیں چھوڑا سب کو دیا میں کیا ہوں کسی بھی چیز کو فاسٹ فارورڈ کرنا یا اس کو ریوائنڈ کر کے سننا بڑی دیر لگتی کچھ سیکنڈ تو لگتے ہی ہے نا آپ اس کو ریوائنڈ کریں گے پھر سنیں گے پھر ہو سکتا ہے وہ جگہ نہ ہو پھر آپ کو اور ریوائنڈ کرنا پڑے یا اسے آگے کرنا پڑے یہ انسانی دماغ ہے ایک لہذے کے ہزارویں حصے میں وہ سورہ البکرات ہی آج پڑھتا اور فوراً اسے تیسرے پارے کی سننا اور تیسرے پارے کی پڑتا تو فوراً تیسرے پارے کی بات سن کتنی دیر لگتی ہے اسے ریمائنڈ کرتے ہوئے فاسٹ فورڈ کوئی لمحہ نہیں نا باق وقت کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے دماغ میں سب سے پہلے میں میں کون ہوں کہاں سے ہوں میں خود بخود بن گیا ہوں یا کسی نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے اس کی شان کیا ہے کی قدرت کتنی ہے اختیارات کتنے ہیں اقتدار کتنا ہے پہنچ کہاں تک کیا کیا کر سکتا ہے رحیم ہے کریم ہے سخی ہے دیتا ہے نہیں دیتا سزا دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا پھر مجھے کیوں بنایا آپ ایک دس روپئے کی پندرہ روپئے کی آپ ایک کیسٹ پلیئر لے آئیں اس کے ساتھ ایک لیفلٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اس پرزے کا یہ کام ہے آپ کو وہ پرزا نہیں ملا آپ کو وہ لیفلٹ نہیں ملا آپ ہر آدمی سے پہلے تو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے یار یہ بٹن لگایا ہے انہوں نے آپ کا کام ہو رہا ہے ایک بٹن دبا کر آپ نے کیسے سن لی لیکن آپ کے دل سے وہ خلش وہ خود نہیں گئی کہ اگر یہ بٹن کیوں لگا ہوا ہے تو پادل ہے جنہوں نے لگایا وہی آپ کو کہہ بھائی آپ نے کیسے بٹن کو چھوڑا بٹن کے پیچھے کیوں پڑا نہیں یار دل مطمئن نہیں ہوتا نہیں یتمائن نہ کل بھی اگر یہ بٹنوں نے لگایا جا بتا اسے بتایا نا, نا بھائی اس کا یہ فنکشن ہے تسلی نہیں ہوتی تجسس انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا اسی تجسس کے ذریعے تو پہنچتا رب کر کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پرزا جو اللہ نے بنایا ہے کائنات کے اندر اس کا کیا کام ہے بھائی یہ تو بنا دیا ہے اور بناتا ہی چلا جا رہا ہے ایسے ہی خرچہ کر رہا ہے آخر میرا بھی تو کوئی کام ہوگا علم کس کو کہتے دنیا میں جو بھی عناصر پائے جاتے ہیں ان کے کام کو جان لینا اس کا نام علم ہے الومونم کیا کام کرتا ہے سلور کا کیا کام ہے لوہا کیا کام کرتا ہے الیکٹرون پرٹون نیوٹر کیا کام کرتے ہیں پروٹین کا کیا کام ہے کاربن کیا کرتی ہے اکسیجن کیا کرتی ہے ہائیڈروجن کیا کرتی ہے اس کا نام علم ہے نا ایلیمنٹس فنکشن کو سمجھ لینا ان کی خصوصیات کو پا لینا ان کی پراپرٹیز کو سمجھ لینا اس کا نام علم ہے نا پھر ڈرائیونگ کیا ہے ٹو نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اسی کا نام ہے نا اسی طرح ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ علم اسی کا نام ہے نا کہ دنیا کے اندر جو اجزا پائے جاتے ہیں ان کی صفات کو پہچانتے چلے جاؤ پیٹرول پہلے دن سے زمین کے اندر تھا آپ کو اس کا استعمال پتا نہیں وہ تو پڑا ہوا پتا چلا تو آپ نے اسے کام لینا شروع کر دیا ابھی آپ کو کوئی پتا نہیں ہے وہ دن بھی آئے کہ پانی سے گاڑیاں چلائیں آپ پیٹرول کی جگہ اسے استعمال کرنا شروع کر علم اس کا نام ہے کہ کسی چیز کا مقصد آپ کو پتا چل جائے فلاں سائنسدان ہے جس نے کیا کیا ہے؟ کوئی چیز آئنسٹائن کہیں اور سے لے کر آیا تھا مارکونی کہاں سے لے کر آیا تھا یہی بھی چیزوں کا کام انہیں پتا چل گیا میگنیٹ یہ کام کرتا ہے لوگ یہ کام کرتا ہے آخر اس پر کام کیوں نہیں کسی نے کیا آپ اس آدمی کو سائنسدان نہیں مانتے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا کام کیا ہے جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے جو سب سے اہم انسر ہے زمین پر جو سب سے اہم آئٹم ہے زمین کا جو خالق کی تخلیق کا کلائمیکس ہے جو بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے آپ اس کو سائنسدان نہیں مانتے اتنا بڑا لیب لگ ساتھ آیا ہے اتنا کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کہ دیکھو اس کے یہ کام ہے خراب ہو جائے تو فلاں پرزے کے ساتھ فلاں انسٹرومینٹ کے ساتھ فلاں پانے کے ساتھ جو اس کو ٹھیک کرنا پرانے حکیم میں یہی یہ لکھا ہوا نا فسٹ بسبر سال یادین نل فلاد میں یوم جمعہ فسا اللہ ذکر اللہ یہ سروس اسٹیشن ہے یہاں تمہاری میل کچل دھوئی جاتی ہے یہاں سے تم بالکل ٹھیک ہو کے جاتے ہو باہر اور پھر اپنی فٹنس کی حفاظت کرنے والا حدود اللہ کل علم و منی اب سار یہ آنکھیں جو ہیں ان کو نیچے رکھا کرو چکا لیا کرو ان کا استعمال سکھایا گیا ہے یہ مینول ہے انسان کا سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہاں ہوں آپ کو پتا میں ہوں اور اسی شہور کا نام انسانیت ہے کہ میں ہوں میں تو ہوں لیکن میں ہوں کیا سب سے پہلے اس چیز کا تعین ہونا چاہیے میں یہاں آقا ہوں یا غلام مالک ہوں یا نوکر یہ سب کچھ میرا ہے یا کسی نے مجھ کو دیا ہے دیا ہے تو ہمیشہ کے لیے دیا ہے یا اس نے واپس لے جانا ہے فاردی ٹائم بینگ میرے پاس اس نے رکھ چھوڑا ہے ان سوالوں کے جواب پر آپ کے اعمال کا دارو مدار ہے اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے پھر کسی کو کوئی ادھکار حاصل نہیں کسی کو یہ کوئی حق حاصل نہیں کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہ آپ یہ نہ کریں وہ کریں آپ سینما نہ جائیں آپ مسجد جائیں کیوں بھائی پاؤں میرے جہاں چاہوں میں ان کو استعمال کروں کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ نام پر نظر مت ڈالیں آخالیں کیوں بھائی آنکھیں میری ہیں جو چیز چاہوں میں دیکھوں یہ میری سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے اللہ کہتا ہے تیری نہیں ہے للہ ہی معاف اس سماوات ہو معافی اور لہو معاف سماوات ہو معافی ارد یہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے تیرے سمیت وہ اس کا ہے پھر اگر یہ میرا نہیں ہے کسی کا ہے تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں جس دن تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا تو اس آفس کی ایک ایک چیز تم سے گن کر واپس لے لی جائے گی لے لیتے نا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے زمین کا بھی انتقال ہوتا ہے نا کیا کہتے اس کو ایک کے نام سے دوسرے کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہتے انتقال ہو گیا زمین کا زمین وہیں پڑی ہوتی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ٹرانسفر ہو گئے ٹرانسفر ہو گئے تو اس آفس کی ہر چیز انہیں گن کے واپس کرنی ٹیک اوور ہینڈ اوور ٹیک اوور جو سرمنی ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے جن گن کر ایک چیز جاتا ہے جو آپ کو اتنی دی تھی اتنی خرچ ہوئی باقی کہاں رکھو یہاں واپس رکھوا لیتے ہیں نا جو اس وقت ہوتا ہے وہ تو یہ رکھوا لیتے ہیں اپنے بیٹے میں نے کہا تھا نا انگوٹھی بھی اتار لیتے بنیاد بھی پھاڑ لیتے ہیں نہیں جانے دیتے سات باقی جو خرچ کر چکے اس کا جواب وہاں دینا ہوگا جو ہے یہ سمجھتا ہے میری حیثیت یہاں نوکر کی میں یہاں حاکم نہیں ہوں محکوم ہوں عامر نہیں ہوں معمور ہوں آقا نہیں ہوں بندہ ہوں کسی نے کچھ قوانین کے تحت کچھ اصولوں کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ مجھے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے موقع دیا یہ جو کچھ دیا یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ گردے یہ دل یہ اولاد یہ مال یہ گھر یہ سب کچھ کسی نے مجھے دیا ہے جب تک تم ان شرائط کو پورا کرتے رہو گے یہ تیری نہیں کرو گے تو تم غاصب گنے جاؤ گے جب تک کوئی وزیر اعظم رہتا ہے تب تک اسے پرائم منسٹر ہاؤس ہار جو ہے وہ استعمال کرنے کا حق ہے اس سے زیادہ اگر وہ رہتا ہے ناجائز کرتا ہے حالانکہ بندہ وہی وہ ہے صرف سٹیٹس بدلی ہو گیا ہے اب اس کی گاڑی کا پیٹرول بھی جو ہے کرپشن میں آتا ہے کیوں استعمال کر رہا ہے وہ وزیر اعظم کی گاڑی جبکہ وزیر اعظم نہیں اس کے گھر کے بعد جو پیرا لگا اس کی تنخواہ بھی اب میں کل یہی اس کی حق تھا صرف اس مقام سے ٹرمینیٹ ہو گیا تم اگر خلافت کے مقام پر فائز ہو تو یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا خالہ کالا کو معاف و وات پھر ان کو استعمال کرو اگر تم اس کے باغی بن گئے ہو خلیفہ نہیں رہے ہو اس مقام سے نکل آئے ہو اب تم ٹھنڈے پانی کا جو گھود بھی بڑھو گے تم مانا تص النا یو میں ایک ایک بھوکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہیں کیا حق سکتا میرے باغی ہو کر میری پیدا کردہ چیزیں تمہیں استعمال کرنے کا کیا حق تھا اپنی زمین بنا لیتے اپنا آسمان بنا لیتے سیدھی اس کی حدود کے اندر رہو تو منطقی طور پر لاجیکلی تم ان چیزوں کو جائز استعمال کر رہے اس کے باغی ہو کر ان چیزوں کا جو بھی تم استعمال کر رہے ہو وہ ناجائز ہے یہ کرپشن ہے اور تم اس کا حساب دینا تم اس کے ہو تو یہ ساری پیری ہیں اگر اس کے نہیں ہو تو پھر یہ ساری بادعنوانی ہے جب تم اس خدا کو نہیں مانتے اس اللہ پر تمہارا ایمان نہیں اس کی پیدا کردہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو حضرت مساف ایبنو میرتھ ضرور تالانوں کے کپڑے اور پروا لیے تھے نا کہتے ہو یہ باپ مشرک تھے ماں مشرک ہے ماں نے کہا یہ تیرے باپ مشرک باپ کا کمایا ہوا مال ہے اتنی غیرت ہے تو یہ اتارتا کپڑے دفا ہو جائے گا اور ننگے کر سے نکلے پکی نے چادر ڈالی گلی میں بندہ تو کہتا میرے اتار دو یہ باپ کے اتار دو پلٹ کے کہہ سکتے تھے یہ اس کے بھی باپ کے نہیں تھے یہ تو میرے باب کیسے تو سب سے پہلے اس چیز کا تعین کہ آپ یہاں ہیں تو کس حیثیت میں آپ کا ہے یا غلام ہے آپ کا اس سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے آپ غلام ہیں وہ آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے یہ جستجو ہے جس کا جواب رسالت دیتی ہے جس کا جواب رسول دیتا اور پھر وہ چمٹ جاتے ہیں رسول سے اس لیے کہ وہیں سے تو کام نہیں کہ بندے نہیں دیتا بوجھ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کیوں؟ وہ پاکستان بہت کروا دیتے ہیں پسینہ پسیینا ہارے مگر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا دھوپ میں گڑے رسول کا پیچھا پھر نہیں چھوڑتے یہ رب سے ملاتا ہے وہی تو ایک دار جو نے بتا تمہارا آقا کیا چاہتا ہے اسے تم سے کیا مت مطلب؟ لوگ تو بہرحال سب سے پہلے بسم اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ میں کون ہوں میرا کام کیا ہے کیا مجھے اس نے ایسے ہی بنا دیا یہ نیکی اور بدی کا شعور کیا میں کیوں کچھ چیزوں کو اچھا کہتا ہوں کچھ کو برا کہتا ہوں اللہ نے ابس پیدا کر دیا یہ سوچ وہ وہ ہستی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اگر پاؤں بنائے تو باہر ان کے لیے زمین بھی بنائی ماں کے پیٹ میں پھیپڑے بنائے تو بار آکسیجن بھی پیدا کی اس نے میرے ذہن میں سوچ نیکی اور بدی کی پیدا کر دی اس کی فیلڈ کہاں جہاں یہ چلے گی آخر وہ جگہ کہاں ہے جہاں یہ نیکی والے پھیپڑے ساتھ لیں گے نیکی کی کوئی اہمیت ہوگی یہاں تو نیکی کی کوئی اہمیت نہیں یہاں انسان پہنچتا ایمان بالآخرہ پر ایک ایسا دور آئے گا ایک ایسی دنیا آئے گی جب تیری نیکی ہی چلے اور کوئی کرنسی نہیں چلے جتنی نیکیاں کی ہوں گی فیصلہ ہو جائے گا کھڑکی پر لگ جاؤ گے لائن پر اور وہاں سے اپنا اپنا نور جتنا تمہاری نیکیوں کا ہوگا اس حساب سے تمہیں نور دے دیا جائے گا اور لو اور پلس رات جو ہے وہ پار کر کے جنت میں چلے جاؤ اگر اتنا ہے جس کا رستے میں ختم ہو گیا وہ رستے میں گر جائے گا جس کا پورا ہو گیا ربنا آپ مملانا نورانا چلے اس وقت آپ کو قدر آئے گی کہ یہاں سے ستون تک فاصلہ جنت کا رہ گیا ایک نماز کی مارتی ایک نماز کا نور چاہیے تھا کاش میں نے پڑھ لی ہوتی ایک دور آئے گا جب نیکی چلے گی دیکھے نا دنیا میں میں نے کہا تھا کہ قبر دنیا کی آخری منزل ہے آخرت کی پہلی منزل ہے وہ جنکشن ہے جہاں سے ٹرین آخر کی پٹری پر چڑھتی ہے وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو شخص جس کلاس کا ہوگا اس کا فیصلہ قبر میں ہو جاتا ہے آدمی جو وداؤٹ لیگز ہوتا ہے آپ کو پتا اس کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے حشر کے دن جو وداؤٹ لیگیج ہوں گے ان کا کاؤنٹر الگ ہوگا حضور نے فرمایا ایک غریب ایک جنتی امیر سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا یعنی وہ آدمی جس نے ٹھیک کمایا ہو ٹھیک خرچہ ہو اس سے پہلے کیونکہ اس کے پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں اکاؤنٹ پار کرنے کے لیے سوگی روٹی کھاتا تھا پیاز کے ساتھ وہ تو اپنی چادر جھاڑے گا اس کے چل پڑے گا انہیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہو. اور پانچ سو سال بعد عبد بن بنا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا تھا گھسٹ کر جنت میں جائے گا اتنا لمبا حساب ہوگا تیرا تو میری امت کا امیر ترین آدمی ہے لیکن چوتوں کے بعد گھسٹ کر جنت میں جائے گا اتنا طویل حساب ہوگا تیرا میں وہاں انتظار کرتا رہا ابو بکر آ گیا عمر آ گیا عثمان آ گیا فلاں فلاں تو دیر سے آیا تو مجھے خیال گزرا کہ کہیں تو دوسری طرف تو نہیں چلا گیا لیکن تُو آیا تو پسینہ تُو پونچھ رہا تھا اپنے ماتے سے اور توں نے کہا کہ مجھے میرے مال نے روک لیا صاحب کتاب لمبا ہوا. اس چیز کا اتنا اثر ہُوا عبد الرحمان رضی اللہ ضلع عنہ پر کہ آپ گئے اور آپ نے سارا مال جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اپنے پاؤں کھولنے کے لیے میں چل کے جانا چاہتا ہوں جنت میں تو پھر جبرائل امین آئے اور ان کا کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے پرسینٹ اگر دے دیں اپنے مال میں سے تو ٹھیک ہے میں کتا کھول دوں گا اور یہ وہ واحد سا ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھلتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کو فرسٹ کلاس ملتی ہے اس کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے اس کا ڈپارچر لاؤنڈ الگ ہوتا ہے فرسٹ کلاس والوں اکانمی کلاس والوں کا الگ جہاز میں تو سیٹ الگ ہوگی ہوگی نا وہاں بھی کیبن الگ ہوتا ہے لیکن یہاں چیک ان میں بھی کاؤنٹر الگ ہوتا ہے اندر ڈپارچر لانگ بھی ان کا الگ ہوتا ہے جو جنتی ہے اس کی قبر بھی جنت ہے اس کا ڈپارچر لانچ بھی الگ ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا القبروں روزہ تم ریاد الجنا اور یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑ ان دو حال کے سوا کوئی تیسرا حال نہیں ہے جس کو آپ دفن کر کے آئے ہیں یا تو وہ کسی جنت کے باغ میں ہے یا پھر آپ کے گڑے میں پھر حشر ان کا کاؤنٹر بھی الگ ہو پھر جنات کے درجے ہیں وہاں تو کیبل الگ ہوں گے وہاں تو جنتیں الگ ہوں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے یہ نیکی بدی کی تمیز آخر رکھی کیوں ہے جبکہ یہاں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا بد آدمی مگلر موج کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں تھانے تھا اسی کی چلتی ہے ڈی سی کے دفتر میں بھی اسی کی چلتی ہے اسمبلی میں بھی اسی کی چلتی ہے وہی عزت والا ہے غریب آدمی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں یا اللہ یہ نیکی نام کا جو سکہ ہے جس کی پیاس میرے اندر رکھی ہے یہ کہاں چلے گا اللہ ت نے بچے کو ماں کے پیٹ میں آنکھیں دی تو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی دنیا بھی بنا دی میرے اندر یہ جو پیاس پیدا کی ہے کیا چلے گی کا یوم تر مس آور بشرا کم الو م جنا تم تجری مس دن یوم یق منافک نول مناف کات اللہ دزین آ مندر نت بس من اس دن منافق مادر منافق عورتیں یعنی جو دنیا میں مسلمان تھے آمال درست نہیں تھے آمال ایمان سے مطابقت نہیں رکھتے تھے وہ لوگ جو یہاں مکس تھے وہاں کہیں اہل ایمان سے جن کے پاس نور ہوگا روشنی ہوگی اپنی ان جو رونا ہمارا انتظار کریں وید کریں نخ نور آپ کی روشنی میں ہم بھی چلے چلیں گے کم فل سو نورا وہ کیا کہیں گے پیچھے پلٹ جاؤ اگر ممکن ہے یہ نور دنیا میں کمایا جاتا ہے یہاں بچتا نہیں ہے کوئی آدمی دیکھے کہ پاکستان میں آپ کسی بینک کے کاؤنٹر پر لگے ہوئے اور کیشیئر آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ پوری گڈی پیسوں کی تھما رہے تو غریب وہاں سے گزر رہا تو وہ بھی دوڑ کے لائن میں لگ ہیں پیسے بانٹ رہے ہیں اور اس کیسے تھے کہ وہ پیو لگتا ہے اس کو دے دیے مجھے نہیں دیتے تم تو وہ کیا سرکار دبائی جاؤ یہ کمائے جاتے ہیں یہاں بچتے نہیں جا کے بارہ گھنٹے کنکریٹ کرو جو تم پلٹ کر پیچھے جاؤ یہ نور دنیا میں کمایا جاتا تھا وہاں تم سوئے ہوئے ٹانگے لمحے کر کے بابا ہوم بے ان ایک دیوار مار دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بات رحمت و من ظاہر ظاہر ہو منقیبل اذاب اس دیوار کے ایک طرف نیمتے ہی نیمتے دوسری طرف عذاب ہی عجاب یونا دون علم وہ انہیں ندا دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ایک ہی کمپاؤنڈ میں رہتے تھے ایک ہی ارباب کو کرایہ دیتے تھے ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے ایک ہی بس میں ڈیوٹی پر جاتے تھے الم نق ماک کالو بالا کیوں نہیں ولاکن تم فکن تم ان سکون و تربس تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں پھنسایا وہ تربس اور انتظار کرتے رہے تم ور اور شک میں پڑے رہے تم و غرتكم الامانی اور تمہیں دھوکا دیا تمہاری wishful thinking نے تمناؤں نے فلاں چھڑا کے لے جائے گا فلان چھڑا کے لے جائے گا حالانکہ فلان کو اپنی پڑی وہ غرقكم بالله الغرور اور اللہ کے بارے میں تمہیں بہت بڑے دھوکا باز نے دھوکا دیا ہے فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ رہے ہو اپنے کلمے کو کیش کرواتے رہے ہو بینیفیٹس لیے تم نے وہاں کلمے کے آج وہ کلمہ خرچ ہو گیا ہے ازہب تم تو یہ بات ہے فی حیات مد دنیا تم اپنی دنیا کی نیکیاں دنیا میں خرچ کر کے آ گئے اب یہ کار دوبارہ نہیں چلتا اذہب تم تو یہ بات ہے کم فی حیات مدد دنیا بس آج تو آج ہی تمہارا ٹھکانا ہے آج ان کے ساتھ تمہارا شروع دنیا میں ان کے ساتھ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانیات میں سب سے پہلے ایمان باللہ اس تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی چیز میں خود ہوں بند کر کے دیکھیں آپ کیا کیا بنایا کہاں سے اٹھایا بسم اللہ کریں آپ فلی نسان املت انسان کو چاہیے کبھی کبھی نظر مار لیا کرے اسے پیدا کس چیز سے کیا گیا غور کیا کرو ورنہ یہ چوہدراہٹ ہے تمہاری اور یہ تمہاری راجا کون ہے یہ بھلا دیتا تم تمہاری گزر کہاں سے ہو کر آئی ہے کبھی ایک گندی جگہ سے نکلتے ہو کبھی دوسری گندی جگہ سے نکلتے ہو چودھری صاحب فالیاں ریل انسان ولی کوال انسان او ما اکثرا مر جائیے انسان یہ کتنا نا ہے مل آئیے شاہی نخالہ کا اسے کس چیز سے ہم نے پیدا کیا میں نصفت نظام تم نا نسفے سے اور وہ بھی اس وقت جب وہ ضائع ہو جاتا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے اب وہ تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جیسے بیج تم لے جاتے ہو اپنے ہاتھوں زمین میں اسے دبا کر آتے ہو برباد کر کے آ جاتے ہو افرای تم رسول جو تم بو کے آتے ہو اسے تم دیکھتے ہو اب جو بیج تم نے دبا لیا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے وہ چاہے تو اسے اگا دو اور ایک کے سو کر کے تمہیں دے وہ نہ دے وہ مار دے تم دوبارہ نکال نہیں سکتے اپنے ہاتھوں برباد کر کے آئے بوری ڈیڑھ بوری تم اپنے بیج کی اور آ کے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ بارش ہو جائے تو کسام اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے افرائی تم ماں تم نون ان تم تخلقال جب تم ضائع کر دیتے ہو اسے پیدا کون کرتا ہے اسے اس گٹر سے واپس کون لے کر آتا ہے اسے تجھے چومنے پر مجبور کون کرتا ہے تم آج تو اس کی پھفی بھی ہے تو مامو بھی ہے تو چچا بھی ہے تو دادا بھی ہے تو باپ بھی ہے تو ماں بھی ہے تمہارے سب کے حقوق اس پر ہے نہیں ہے تو میرا نہیں اور اگر میں اسے جانے دیتا گٹل کے اندر تو کہاں تھی اس کی پھفیاں سب سے پہلے میں ہوں سب سے پہلے میں ہوں جس کو وہاں سے لے کر آیا کیڑے کو انسان بنایا ہے آج سارے چومتے ہو چاٹتے ہو اسے یہ وہی گندگی ہے اس کو ہاتھ لگانا نہ پسند کرتا تھا نہ باپ نہ ماں میں نہیں ہے شاہین خالہ میں نفا خالہ کا در بنایا ہے تو کتنا خوبصورت بنایا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے جو چیز جہاں رکھی اور جو عزو جہاں اسمبل کیا ہے وہاں سے ہٹا دو تو اتنا برا لگتا ہے کہ سارا موشن ٹوٹ جاتا خوبصورتی کا اس نے دو رکھی اگر ایک رہ جائے تو آدمی کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنا بدسورت بن جاتا ہے ناک ہے کٹ جائے ہڈی ٹوٹ جائے پھیل جائے کتنی بری لگتی ہونٹ کٹ جائے کتنا برا لگتا ہے سورت ماشا عرب کبک جس شکل میں اس نے تمہیں چاہا جوڑا یہ اس کی مرضی تھی کوئی مکینک نہیں گیا تھا آخیں یہاں لگانی ہے کان یہاں لگانے ہیں ایک جگہ پر میں شک کا تھم آہ بارا کر نکالی ہے میں نے اس کی آنکھیں اور اس کے کان میں یہ سوراخ کیسے بنے کوئی اللہ نے سیل فکسنگ کی تھی پہلے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری ہڈیوں کے اندر جو خلائے وہاں کسی نے پہلے سریا بھرا تھا آپ اسی طرح کرتے نا کہیں سوراخ رکھنا تو پہلے آپ سریا یا کوئی پائپ دبا دیتے ہیں بعد میں اس کو کھینچ لیتے ہیں تو سوراخ بن جاتا یہی اللہ نے کیا کیا گوشت کے اندر اس نے ہڈی پیدا کی ہڈیاں بعد میں لے کر گیا وہ لوٹڑا فَخَلَقْنَا نل عَلَقَةً فَخَلَقْنَا قاتن فلک فَخَلَقْنَا الا عِظَامًا مز کا لَحْمًا ثُمَّ القن خَلْقًا سو فَتَبَارَكَ آخر فتح بارشن <الفالح> دنیا کی ہر تخلیق روشنی میں ہوتی اور اس نے تمہیں تین اندھیروں کے اندر پیدا کیا ہے کم فی بو تون بہات انسلاد شکل پر شکل تمہاری بدلتی چلی جا رہی ہے فوٹوگراف دیکھیں آپ چار مہینے کے بچے کا تین مہینے کے بچے کا دو مہینے کے بچے کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان ہے جون سی ہوتی ہے وہ آنکھوں کی جگہ نشان لگے ہوتے نشان ہوتے کانوں کی جگہ صرف نشان لگے ہوتے ہیں یہاں سے پھاڑنا ہاں کان بنانے لال یہ کانچ ہاسپٹل کے ایس فلور پر لگا ہوا دیکھو تو ڈر لگتا ہے دیکھ محلوں پر محلو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے تین اندھیروں کے اندر تیری ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا یہ کیسا ہوگا تیرے باپ نے بھی کوئی فوٹو نہیں بھیجی آگے کسی کو ایسا بنانا سورتما شار کبک وہ مصور ہے اور اندھیرے کے اندر تم بیٹھے ہو اور ڈارک روم کے اندر تیری ڈیولپنگ ہو رہی ناک بنانی ہے کان بنانی ہے وہ لگا ہوا تیرے کان تو تعلق کس کے ساتھ اگر وہاں وہ مار دے تو اللہ کے خلاف تین سو دو کا پرچہ کوئی کرا سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے آنکھ نہ بنائے لولہ لنگڑا پیدا کر دے ہر حال میں تم اس کے رحم و کرم کے محتاج پھر جب تم پیدا ہوتے ہو دنیا میں آتے ہو تمہارا انتظام سب سے پہلے کر دیتا ماں کے دل میں تڑپ پیدا کر دیتا لگن پیدا کر دیتا اسے سکون نہیں آتا جب تک تم چپ نہ اسے کھانے میں مزہ نہیں آتا جب تک تیرا پیٹ نہ بھرا ہوا وہ سو نہیں سکتی جب تک تو نہ سوئے وہ سارے کام پہلے تجھے کھلاتی ہے پہلے تجھے سلاتی ہے پہلے تجھے نہلاتی ہے تجھے آرام میں دے کے اسے آرام ملتا ہے یہ کس نے پیدا کیا اس کے کی اندر کل تک تو کوئی نہیں اللہ نے پیدا کیا نا کوئی نوکرانی دے خدمت کے لیے آیا اس طرح نہیں کرتی محبت اللہ نے ماں کے دل میں ڈالی ہے ماں کو بھیج دیتے ہو تم کام کرنے کے لیے بچہ آیا کے حوالے کر دیتے ہو آیا تو نوکرانی ہوتی محبت تو ماں کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے نا نوکرانی تو پھر خوب خدمت کرتی ہے محبت ماں کے دل میں اللہ نے پیدا کی بائی بیٹری جو ہے سیل ڈرائی سیل جو ہے اس کے اندر توانائی ہوتی ہے اس کے اندر رکھی ہے اگلوں نے بنانے والوں نے کہ آپ اس کو لگائیں تو ریڈیو چلے گا آپ وہ نکال کے سامنے سجا دیں چھتی کے اوپر اور پتھر ڈال دیں اسٹیپ ریکارڈر کے اندر اٹھے کہیں کے چلے بچے کو محبت آیا ہی دیتے اور باقی نہیں دیتے پھر کہتے بچہ ہمیں محبت کیوں نہیں کرتا تو بچے نے بھی تو ہولڈ ہاؤس میں ہی چھوڑنا نا مطلب آپ کو آپ نے بچے کو آیا دی تھی بچے نے بھی آپ کو آیا دے دی تھی, نے دی نہیں تو وہ آپ کو پیار اولاد کا سے دی. ماں کے دل میں محبت پیدا پر. یہ کس کر بندوبست ہے اسرائیل کے اور اللہ ایسے آدمی کی ناک رگڑ دیتا یہ اس کی سنت اللہ نے فرمایا موسا تیرے گھر میں پالنا ہے میں یا خوش ہو ادو بہدو اللہ ماں سے فرمایا اسے دودھ پلا جس دن تجھے کوئی خدشہ ہو اسے ڈال کے تابوت کے اندر دریا میں پھینک دے یا خشوا دو بدھ بولے اسے اس کا دشمن پالے گا اور ہم اسے تیرے پاس پلٹا کر لائیں گے ماں کے دل میں ڈالی اللہ نے دل میں ڈالی فرشتہ نہیں آیا وہی نہیں آتی تھی علیہ اسلام کی ماں پر دل میں بات ڈال دینے کو بھی اللہ وہی کہتا ہے جیسے اللہ نے شاید کی مکھھی کے دل میں یہ بات ڈالی ربو خیر وہ اوہار ہے پھر تابوت کا محبت اورا میں نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال گیا بن اسرائیل کے محلے کی طرف سے بچہ آ رہا ہے خدشہ تو بنی اسرائیل کو تھا نا رائل فیملی کو تو کوئی خدشہ نہیں تھا بچہ اگر دریا میں ڈالنا تھا تو بنی اسرائیل نہیں ڈالنا تھا اتنی مت جو ہے وہ پھرؤن کی بھی کام کرتی لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ تیرا دشمن ہے اور محبت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں اٹھا لے سینے سے اٹھا لیا عقل ہار گئی اس محبت کے سامنے والی تو محبت اور تاکہ میری آنکھوں کے سامنے ڈیویلپ ہو مسنا کس کو کہتے ہیں فیکٹری کو والے تس نہ تاکہ ترڈیوس ہو تاکہ ڈیویلپ ہو وہاں تجھے وہاں بنایا جائے اب اس طرف دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں بہ کو آد ام میں موسا پارے کی ماں کا دل اڑا جا رہا ان کا دت دی وہ تو شور کرنے لگی تھی لوگوں میں نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال دیا دیکھو میں نے کیا لا نہ لا کل بے حاگر ہم اس کے دل پر پکڑ نہ رکھ وہ تو شور مچا دیتی اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں دریا میں تھا مر جائے تو سکون آ جاتا تھا میں اتار دو کوئی اگوا کر کے لے جائے یا گم ہو جائے تو ساری زندگی قرار نہیں آتا پتہ نہیں کسی نے اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے مانگنے کے لیے بٹا دیا ہوگا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا وہ خلچ نہیں جینے دیتی لوگوں میں نے اپنا بیٹا پٹال دیا نے دل پکڑے بہن گئی ہے بہن دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے بکالت دے کسی پیچھے پیچھے جا قصہ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ چلیں قصہ یا قصہ کشتی ہے اس کے پیچھے لگی رہ بچی تھی کھیلتی بھی گئی سات سال لیکن اس نے ایک نظر صندوق پر بھی رکھی جا کے ادھر آپ دیکھیں جاسوسی بہن آٹھ نو سال کی بہن لیکن اس نے پھر جیسے گھاس آدمی کو بھی کوئی پتا نہیں لگنے دیا کہ بچی کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے جب انہوں نے نکالا بچہ رو رہا ہے دودھ کسی کا نہیں لے رہا یہ کھیلتی کھیلتی پاس چلی گئی ہے اور بڑی معصومیت سے کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک گھر جو اس بچے کو پالے اور وہ لوگ بچے پالنے میں بڑے ماہر ہیں اور بڑے حلیم و تباہ لوگ ٹھیک ٹھاک بچہ پالتے اب پھر ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ بھائی یہ بچی اس طرح بھی کر سکتے میرے ساتھ سیاست ہو رہی ہے وہ بچی گئی اور ماں کو بلا, بلا کے لائی اور پھر ماں نے دودھ پلایا اللہ نے فرمایا ہم نے موسا پر دودھ پینا حرام کر دیا ماں کے سوا دودھ نہیں ہے پینا تو نہیں کسی کو بچہ موہی نہیں رکھ رہا کسی کا دودھ ماں آئی ہے بچہ چمٹ گیا دودھ پیا پھر خوش اور کتنے پیسے نے فرمایا مومن کا جو حال ہے وہ موسا کی ماں جیسا ہے اپنے ہی بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اجرت بھی لے کھانا مومن بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے لیکن مومن ساتھ نیکی بھی کما رہا ہے بچے کافر بھی پالتا ہے مومن بھی پالتا ہے مگر یہ نیکی بھی کما ہے سوتا کافر بھی ہے سوتا مسلمان بھی ہے لیکن یہ سونے سے نیکی کماتا ہے مومن کا ہر کام ہر ایکٹیویٹی نیکی ہے اگر اس کا مقصد رب کی رضا اور اس کے قوانین اور اس کی حضور اُسی نے کیا رکھا ہوا تو اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا وسیلہ سب سے پہلی سیڑھی میں خود وفیلا دے آیا تو لمبو کی کو یقین کرنے والوں کے لیے اللہ نے زمین میں اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں اور تمہارے اپنے اندر وفی کو سکم افلاط اب کبھی تم نے دیکھا نہیں تم دیکھتے نہیں کبھی اپنے اندر بھی جانتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے ہیں تو سب سے پہلی سیڑھی اپنی کسی کو فرمایا من دان انفسہ دان جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس لیے کہ یہی دروازہ کھلتا ہے اس طرف وہ جیسے با نے کہا تن تیرا رب سچے دا گجرا پا اندر ون جھاچی نہ کر منت خواج خضر تیرے اندر آب آیا خاجہ خضر کے پیچھے نہ پھر وہ یہ آبے آیا تیرے اپنے اندر ہے اور اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں ڈھونڈا کیے پا اندر وال جاتی سب سے پہلی سیڑھی جو رب سے ملاتی ہے آپ کو وہ آپ کا اپنا آپ ہے آ... آ... آنکھیں بند کریں اور جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے بسم اللہ کر کے وہاں سے شروع کر دیں جگہ جگہ آپ کو رب نظر آئے گا